ہم یہ پڑھ رہے تھے یہ اس عورت کا حکم پڑھ رہے تھے جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو اس کے حق میں ایک طلاق کیا ہوتی ہے جی طلاق بائن ہوتی ہے اور ہوتی بھی بغیر کسی عدت کے ہے بغیر کسی عدت کے ہیں اس کے اندر کافی مسائل ہم پڑھ چکے تھے آج جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ولو کالا واحدتن قبل واحد اوباد واحد واحدتن وقعت واحدن اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا انتی تالکن واحدتن قبل واحد کہ تجھے طلاق ہے ایک سے پہلے ایک او اوبادا واحد یا ایک کے بعد ایک تو توحد واحد ان دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی طلاق واقع ہوگی ان دونوں صورتوں کے اندر ایک طلاق واقعہ ہوگی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مصنف علیہ رہے ہیں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں اصل اور اصل یہ ہے کہ جب کسی انسان نے دو چیزوں کا ذکر کیا وہ ادخلا بئی نہما حرف ضرفی اور ان دونوں چیزوں کے درمیان حرف ضرف کے حرف کو ذکر کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثال کے اندر قبل جو ہے قبل کا لفظ اور دوسری مثال کے اندر یہ جو قبلو اور بعدو یہ روف ظرف کہلاتے ہیں روف ظرف کہلاتے ہیں تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ حرف ظرفی دو چیزوں کا ذکر کیا اور دو چیزوں کے درمیان حرف ضرف کو حرف ظرف کو لے آئے ٹھیک ہے جی اب اگلا اصول یہ ہے کہ ان قرآن بحا علتی اگر تو حرف ظرف کے ساتھ کنایا کہا یعنی کہ زمیر زمیر اس کے ساتھ کوئی ملی ہوئی ہے جیسے کہ بعد اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا ضمیر اس کے ساتھ مل کر آئی ہوئی متصل ہے ٹھیک ہے جی اگر تو اس ظرف والے حرف کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے ہا کے ساتھ ہائے کنارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو کان صفتا المکوری آخرن کان صفت الخرن تو یہ صفت بنے گا اس کا الدی ذکیر آخرن جو دوسرا ذکر ہے اللہ ذکر آخرن جس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے جس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پہ جا عنی ضعید قبل حم جا عنی ضعید اس مثال کے اندر قبل کے ساتھ ہو یعنی کہنایا کے ساتھ ہے کنایا کے ساتھ یہاں پر قبل ذکر ہے زمیر اس کے ساتھ آئی ہوگی ہے تو اس صورت میں یہ جی قبل بنے گا دوسرے والے کی صفت بنے گا جی دوسرے والے یعنی جی امر جی جی جی کی ٹھیک جی ہے چائے علی قبل امر تو یہاں پر یہ زید قبل جو ہے یہ صفت کس کے لیے بنے گا امر کے لیے اور علم یا رنہا اور اگر ظرف کے ساتھ زمیر مل کر نہ آئے نفت مزکوری پھر یہ پہلے کی صفت بنے گا پھر یہ جو حرف ضرف ہے یہ پہلے کے لیے کیا بنے گا جی صفت بنے قبل امر جس طرح کے کسی کا کول میرے پاس زید آیا امر سے پہلے امر سے پہلے تو یہاں پر قبل زید کی صفت بن یہاں پر قبل کس کی صفت بن رہے گی جی زید کی صفت بن رہا ہے ایک اصول تو یہ بتا دیا قبل اور بادوں کے بارے میں ایک اصول یہ بتا دیا کہ جب یہ ضمیر کے ساتھ آئیں گے ان کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہوگی تو اس وقت یہ ماں بعد کی صفت بنیں گے ماں بعد کی کیا بنے گے جی صفت بنیں گے اور جب ان کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی نہیں ہوگی تو یہ ماں قبل کی صفت بنیں گے اس کی بنیں گے جی قبل کی یہ صفت بن جائیں گے سب سے پہلا قاعدہ تو یہ بتا دیا اس کے بعد صنیف علی رحمان دوسرا قاعدہ بیان فرمارے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عقاء الطلاقی فی الضی طلاق کو واقع کرنا ماضی میں ماضی میں طلاق کو واقع کرنا عقاء یہ حال میں طلاق کو واقع کرنا یعنی اگر کوئی انسان اس طرح کا کلام بولتا ہے کہ جس سے وہ طلاق ماضی میں واقع کرنا چاہتا ہے تو وہ فی الحال حال مانی جائے فوراً حال ہی میں اس طلاق کو مانا جائے گا اور وہ طلاق حال میں واقع ہوگی کیوں لن اسلادہ لئی صفی وساحی کیونکہ کہ ماضی کی طرف نسبت کرنا لئی فی وساحی یہ اس کی طاقت میں نہیں ماضی کی طرف طلاق کے اکا کو منصوب کرنا یہ انسان کی طاقت میں نہیں وہ ماضی میں کر ہی نہیں سکتا ماضی کا زمانہ تو گزر گیا ہے اس, وہ اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے ہی باہر ہے کہ وہ اس زمانے میں جا کر جناب کیا کر دے طلاق کو واقع کر دے اس لیے جس طلاق کا ایکا ماضی میں کرنا چاہے گا اس طلاق کا عقا حال میں ہوگا اس طلاق کا عقا حال ہی میں ہوگا یہ دو قاعدے مصنف علیہ نے بیان فرمایا آپ اچھی طرح ان کو سمجھیں اس کے بعد ہم مسئلے کی طرف آئیں گے پھر ان شاء اللہ الرحمان وہ بالکل آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پہلا اصول کیا ہے جی اور بعدوں کے ساتھ اگر کوئی ضمیر آ جائے تو یہ ماں بعد کی کیا بنے گی تھی ماں بعد کی کیا بنیں گی صفت بنیں گی اور اگر قبلو اور بادو کے ساتھ ضمیر نہ ہو متصل ضمیر نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اس وقت یہ ماں قبل کی صفت بنیں گے ماں قبل کی کیا بنیں گے صفت بنے گے اس کی پھر دو مثالیں تھیں اور دوسرا ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ ماضی میں طلاق کا واقع کرنا یہ حال ہی میں ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے انتی تالیکن بالامسی ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں انتی تالیکن امسی تو وہ کب ہوگی فی الحال ہی وہ لاکھ واقع ہو جائے گی اب یہ دو اصول ہیں انہیں سامنے رکھ کر اب اچھی طرح کتاب کی طرف دیکھے اور بیان دا اصول پر ان کو ان مسائل کو منتقل کر کے سمجھیے چنانچہ جب شوہر نے یوں کہا انتی تالیکن واحدتن قبل واقع واحدتن انتی تعلیکن واحدتن قبل واحد یا انتی واحدتن تالکن کہا تو ان دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی اس لیے کہ پہلی صورت یعنی انتی تعلیکن واحدتن قبل واحد میں حرف فضر قبل ضمیر کنیا سے متصل نہیں یعنی اس کے ساتھ ضمیر نہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ضمیر اس لیے وہ اپنے ماں کبل کی صفت ہوگا اس لیے وہ اپنے ماں قبل کیا ہوگا جی صفت ہوگا اور سے بیوی پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی سے وہ بائنا ہو جائے گی قبلہ اس لیے قبلا واحد والا جو جملہ ہے وہ بیکار ہو جائے گا اس لیے کہ قبلہ یہاں پہلے جملے یعنی انتقال واحد کی صفت اور عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پہلے ہے اور ایک اولا ہی سے بیوی کیا ہو جائے گی بائی ہو جائے گی لہذا دوسرے کے لئے محل ہی باقی نہیں رہے گا اور دوسری صورت یہ ہے دوسری صورت یعنی جس کے اندر یوں فرمایا انتی تالیکن واحدتن بعدہا واحدتن چونکہ حرفِ ذرف اب یہاں بعد کے ساتھ حاضمیر جو ہے ملی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر اس لئے یہاں پر یہ ماں بعد کی صفت بنے گا بعد باپ کی کیا بنے گا جی صفت بنے گا دوسرے والے صفت عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہے اس کے بعد ایک ہے تجھے ایک طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک ہے مگر چونکہ عورت پہلے ہی طلاق سے پہلے ہی طلاق جیسے یوں کہا نا تجھے ایک طلاق ہے انتعلق الاحدت جیسے یو کہا تو اسی کے ذریعے عورت کیا ہو جائے گی بائنا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی, بائنہ ہو جائے گی. اور جو بادہ واحدتن والا جو ہے اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ جب پہلی طلاق سے انتی انتقال واحد بادہ واحدتن جب پہلی طلاق سے وہ کیا ہوگی بائنا ہوگی تو دوسری کے لیے محل ہی باقی نہیں رہا ٹھیک ہے جی کہیں اب اگلا مسئلہ جو ہے اچھا <coughs> فل قبلیت فیقل واحدت قبل واحد اسی کو بتا رہے واحد واحد صفت اولا پہلی کے لیے صفت بنے فتبین بل اولا پہلی ہی کے ساتھ وہ عورت بائینہ ہو جائے گی فلاں تو دوسری طلاق واطین ہوگی ولبادیت و فیقول بادہ واحد یہاں پر وہ دوسرے کی صفت بن رہا بات کیا بن رہا ہے جی صفت بن رہا, رہا ہے جبکہ ہونا حاصل بس ہو بس گیا ہے پہلی ہی طلاق کے ساتھ اگلا مسئلہ قبل اگر کسی نے یو کہا کہ تو طلاق ہے واحد ایک طلاق قبل واحد جس سے پہلے ایک ہو اب اس میں دیکھیں قبل قبل کے ساتھ کیا آ رہا ہے جی ہا آ رہا ہے یعنی کہ ضمیر آ رہی اور ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جب اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو پھر وہ کیا بنے گا جی ماں باپ کے لیے صفت بنے ماں باپ کے کی لیے کیا بنے گا صفت بنے تو لہذا اس نے یہ کہا کہ ان کی تالک الواخت القبل حوال طلاق ہے کہ جس سے پہلے ایک طلاق ہے ٹھیک ہے ماں باپ کے لیے کیا بنے گا جی وہ صفت کے ایک ایسی طلاق جس سے پہلے ایک طلاق ہے تو تقاؤ انسان یہاں دو طلاقیں واقع ہوں گی ان قبلیت اللسانیہ یہاں پر قبلیت قبل جو ہے وہ دوسرے کی صفت بن رہا ہے لالحا بحرف کیونکہ کیوں یہاں پر اس کے ساتھ متصل ہے فخا فل ماضی تو یہاں پر یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان میں سے ایک واقع کر رہا ہے ماضی میں کہہ رہا ہے کہ تجھے ایک طلاق ہے جس سے پہلے ایک طلاق ایک ایسی طلاق ٹھیک ہے تجھے ایک طلاق ہے کہ جس سے پہلے کیا ہے ایک طلاق ہے تو جس سے پہلے ایک طلاق ہے وہ کہاں پر ہے ماضی میں وہ کہاں پر ہے جی ماضی میں تجھے ایک طلاق ہے جی اس سے پہلے ایک کیا ہے تجھے طلاق ہے یہاں اس نے یہ کلاک کیا تو پہلے والی جو طلاق وہ کہاں پر ہے ماضی میں اور ہم قاعدہ پیچھے پڑ چکے کہ ماضی کی جو طلاق ماضی میں جو پائے طلاق ہے ماضی کے اندر طلاق کو واقع کرنا ایسا ہی ہے جیسے فی کرنا کر رہا ہے یعنی کہ وہ فورن ہی طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو لہذا ایک طلاق تو ہو جائے گی بعد والے سے اس کے لیے صفت بن رہا ہے اور دوسری طلاق ہو جائے گی جناب ماضی کی وجہ سے جس کو ماضی میں واقع کرنا ہے عقاء الاولہ <فِلحَال> پہلی طلاق فی ہی کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی غیرہ انل فی فی اس کے علاوہ ماضی کے اندر واقع کرنا حال ہی میں واقع کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہو جائے گی تو ٹوٹل طلاق کتنی ہو جائیں گی دو ٹھیک ہے جی البتہ اس کے بعد والی جو عبارت ہے ماں رحم اللہ سے ایک روایت آ رہی اس میں یہ منقول ہے کہ انتی تالیکن واحد ماہ واحد اچھا ولو قالا انتی انت یہاں سے ایم مصنف علیہ رحما یہ بیان کر رہے ہیں یہاں اگر شوہر نے اپنی بیوی سے انتی انتال واحد اب لفظ ماہ کی بات آتی اب لفظ کس کی بات آگے جی ما کی بات آگی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انتعال واحد آ واحد یا یوں کہا انتقال واحد کہا تو ان دونوں صورتوں میں بھی بیوی پر دو طلاقیں واقع ہوں گی کیوں؟ کیونکہ شوہر نے دونوں جملوں کے مابین معا کے لفظ کو داخل کیا ہے اور کلمہ ماں اتصال اور تیران کے لیے آتا ہے علیما ماں ابتصال اور قرآن کے لیے آتا ہے لہذا ایک ساتھ دو طلاق واقع ہوں گی ایک ساتھ دو طلاق کیا ہوں گی جی واقع ہوں گی بات سمجھ میں آ رہی ہے لفظ ماں کو ذکر کیا اور ماں جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے اتصال اور قرآن کے لیے آتا ہے اتصال اور قرآن کے لیے آتا ہے لہذا کتنی طلاقیں واقع ہوں گی دو مقزاطالق الواحدتاً <وَاحِدَتٍ> اسی طرح جب کسی نے کہا طالب الواحد واحدان دو طلاق واقع ہوں گی یہاں پر پہلے کے لیے صفت ہے مقزا عقاء الواحدت فی الحال پس وہ تقاضا کر رہی اس بات کی کہ الحال پہلی جو ہے وہ فورن کیا کر دے اس کو واقع کر دے وہ قلق قبل اور دوسری کو اس سے پہلے کیا کر دے واقع کر دے دونوں کیا لہٰذا مل چکی ہے اکٹھی ہو چکی ہے ما واحد اگر کسی شخص نے کہا یہ تو پچھلے کے ساتھ تھا نا یہ جو والا مسئلہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کا تعلق تو پچھلے والے قانون کے ساتھ تھا کہ پیچھے ہم جو قانون پڑھ کے آئے تھے کہ جب باد اور قبل بغیر ہا کے اورغذیر کے فکر ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں جی ما, ما قبل کے لیے صفت بنتے واحد باہدہ واحد کے اندر یہ ما قبل واحدتن کے لیے جو دوسری والی واحدتن ہے یہ بعد اس کے لیے کیا بن رہا ہے جی؟ صفت بننا ٹھیک ہے واحدتن بادہ واحدتن اس سے دو تلاک اس لیے واقع ہو رہی ہے کیونکہ بعدیت صفت ہے پہلے کے لیے پکا تو یہ تقاضا کر رہی اس بات کی کہ اقا الواحدہ کی فی الحال یہ جو پہلا والا واحدہ ہے اس سے فوراً ایک طلاق واقع ہو جائے کئی کا لخرا قبل حاضری جبکہ دوسرے والا جو واحدتن ہے اس سے اس سے پہلے طلاق واقع ہو اس سے کیا ہے پہلے طلاق واقع ہو جو ماضی والی طلاق ہے وہ فی الحال ہوتی ہے اس لیے یہاں پر بھی دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی ون و کالا انتقال اگر کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے واحد ما واحد ایک کے ساتھ ایک ٹھیک ہے او ماہا واحد یا ماحا واحد کہا تو تقاؤ سمتان دو طلاقیں واقع ہوں گی کیوں یہ ان کلیما تا معا کہ ما کا یہ کس کے لیے جی؟ قرآن کے لیے ہے ٹھیک ہے اکتی کے لیے ہے مثال کے لیے ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ دونوں طلاقیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ایک دوسرے سے کیا ہے ملی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن مانبی یوسف رحم امام یوسف رحم اللہ سے ایک ایک روایت آ رہی ہے یہ کول ہی معا واحد والی صورت میں یہ جہاں اس نے یوں کہا تھا نا انتی انتہا واحد اور مارے کہ انحطا واحد یہاں پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی یہاں پر جی ایک ہی طلاق واقع ہوگی لِأَنَّ الْقِنَایَتَا تَقْتَذِي سَبَقَ الْمُقَنَّا انہو لا مُحَالَ یہ امام عبیسر رحمہ اللہ کی دلیل سنیں امام عبیسر رحمہ اللہ کیا فرمارے کہ انتی تعلقن واحدتن ماہا واحدتن والی صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی کیوں؟ کیونکہ ماہا میں ضمیر کنایہ یعنی ہاں موجود ضمیر کنا یعنی کیا موجود ہے ہا موجود ہے اور یہ ضمیر مکنا انہ یہ ضمیر مکنہ انہوں یعنی جس سے کنایا کیا جائے مکنہ کسے کہتے ہیں جس سے کنایا کیا جائے اور مرجع اور مرجع کے سبق وجود تقاضا کرتی ہے یہ ضمیر مکنہ جس سے کنایا کیا جائے زمیر مکنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کنایا کیا جائے یہ زمیر پیک ہے اور مرجا کے سبقت وجود کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا وجود پہلے ہو اس کا وجود پہلے ہو لہٰذا مع ہا واحد سے پہلے ہی انتی انتالکن واحدتن سے اطلاق واقع ہو جائے اچھی طرح سمجھے اس بات کو فرما رہے ہیں کہ انتالکن واحدتاً مع ہا واحد یہاں ما کے بعد ہا زمیر ذکر ہے ہاض امیر کا مرجع ہے انتقن واحدہ تن میں جو واحدہ تن ہے نا جی یہ ہاض امیر کا مرجع ہے ٹھیک ہے ہاض امیر کا کیا ہے جی یہ مرجع ہے جب یہ مرجع ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ ہاض امیر اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مجھ سے پہلے جو میرا مرجع ہے وہ وجود میں ہے مجھ سے پہلے جو میرا مرجع جو بن رہا ہے ہاض امیر کا وہ کہاں وہ کیا کرے جی وہ وجود میں آئے لہذا ماہا سے پہلے واحدتن والا وجود میں آئے گا اور انتتا لکھن واحدتن ہی سے طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی اور جب ایک طلاق واقع ہو گئی تو اسی کے ساتھ وہ عورت کیا ہو جائے گی بائنا ہو جائے گی اس لیے مصنف اس لیے امام ابویسرحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں جہاں ماح لے کر آئے ہیں جہاں پر ہا زمیر آئی ہوئی ہے ایک ہی طلاق واقع ہوگی آ سمجھ آگے مصنف علی الرحمہ فرما رہے ہیں اور ہمارے وفیل مدخلی بہاد تقاء انتان فل وجوہ کلیہ یہ جو پانچ صورتیں یہاں پر ذکر کی ہیں کسی صورت کے اندر انتی واحد کے الفاظ ہیں کسی کے اندر بادہا ہے قبل ہا ہے یہ جو پانچ صورتیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں اگر یہ ایسی عورت کے حق میں بولی جائیں اگر یہ ایسی عورت کے حق میں یہ پانچ صورتیں بولی جائیں جس عورت کی رخصرتی ہو گئی ہے جس عورت کے نکاح کے بعد کیا ہو چکی ہے جی رخص ہو چکی ہے تو تمام کی تمام پانچوں صورتوں میں دو طلاق واقع ہوں گی طلاق واقع ہوں گی دو طلاق واقع ہوں گی وجہ یہ ہے لکھیامتی باد کیونکہ پہلی طلاق کے واقع ہونے کے بعد اس عورت وہ والی عورت جو ہوتی ہے جس کا نکاح کے بعد رخصتی ہو گیا وہاں پر محلیت باقی رہتی ہے وہاں پر پہلی کے واقع ہونے کے بعد بھی محلیت باقی رہتی ہے کیونکہ وہ جو عورت ہے وہ بائنا نہیں ہوتی بلکہ اس کے, حق اس کے لیے تین طلاقوں کا ہونا ضروری ہے تین طلاقوں کے بعد جا کے وہ بائنا ہوگی ایک طلاق کے واقع ہونے کے بعد وہ طلاق کی محل ہے وہ عورت اب بھی طلاق کی کیا ہے محل لہذا ایسی عورت کے حق میں یہ جتنی بھی پانچ صورتیں ذکر ہوئی ہیں ان تمام صورتوں میں دو طلاق واقع ہوں واقع ہوں گے جی دو ولو قال اب یہ, یہ اسی عورت کا مسئلہ ہے کہ جس کا نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ولو قال اللہ اگر ایسی عورت سے کسی نے کہا ان دخل ادارہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تعلیک انتی طارکن واحد واحد کے اور طلاق ہے یعنی کہ لفظ حرف واو استعمال کیا فدخلت پس وہ گھر میں داخل ہو گئی وقعہ واحد خلیفہ رحمہ اللہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی وقال جبکہ صاحب رحیم اللہ نے فرمایا ان انتہا دو طلاق واقع ہوں گی واقع ہوں گی اگلی صورت دیکھیں ابھی دو تین صورتیں پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے اختلاف ہے اور اگر اسی طرح اس عورت سے کہا کہ جس کا نکاح ہو گیا رخصتی لیوی ایسی عورت سے کہا انت و انتخاب واحد ان دخل پکدار خدلت پس وہ داخل ہو گئی تو تل لکھت سنتین بالاتفاق تو اس صورت میں بالاتفاق دو طلاق واقعہ ہوں گی اس صورت میں بالاتفاق دو طلاق واقع ہوں گی صاحب رحیم اللہ کی دلیل کا خلاصہ سنیے کہ وہ کیوں فرما رہے ہیں کہ پہلی صورت کے اندر کتنی طلاقیں ہوں گی دو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایک جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ کی یہ ہے اگر شوہر نے شرط کو اگر شو شوہر نے شرط کو ایکائے طلاق سے پہلے ذکر کر کے طلاق سے پہلے ذکر کر دیا مثال جیسے اگئی ان دخلتی دارا فانت طلاقون واحدۃ و واحدۃ تو اس صورت میں شرط پائے جانے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی شرط پائے جانے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کو اکائے طلاق سے موخر کر دیا اگر شرط کو طلاق واقع کرنے سے موخر کر دیا تو اس صورت میں جس طرح کی مثال آ گئی تھی انتوں واحد ان دخل تو اس صورت میں وقت وجود شرط یعنی کہ شرط کے پائے جانے کے وقت بیوی پر دو طلاق واقع ہوں گی بیوی پر دو طلاق واقع ہوں گی اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسئلہ کیا ہے وہ فرمائے دو ہوں گی جی پہلی صورت میں دوسری صورت میں تو اتفاق ہے, اس میں تو اختلاف ہی نہیں پہلی صورت میں وہ یہ فرماتے کہ شرط مقدم ہو شرط چاہے وہ طلاق دین, طلاق سے مقدم ہو یا موخ دونوں صورتوں میں اس بیوی پر دو طلاقیں واقع ہو. یہ ہے دلیل یہ ہے کہ شوہر نے حرف واو کے ذریعے سے دونوں طلاقوں کو جمع کر دیا اور حرف واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے حرف واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے لہذا جس طرح ایک ساتھ جمع کر کے یو کہ انتعالکن سنٹین ان دخل تدار اگر کسی نے یوں کہہ دیا انتی سنتین ان دار تو اس صورت میں بھی دو طلاقیں ہوگی تو بالکل اسی طرح انتی و جہاں واو کے ذریعے اس نے جمع کیا تو وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے یوں کہا ہو انتقال سنتین, سنتین کیونکہ وہاں بھی اس نے مت دونوں کو کیا کر دیا جمع کر دیا ٹھیک ہے جی خواہ شرط نے خواہ شوہر اس شرط کو مقدم رکھے خواہ اس شرط کو وہ کیا کرے مؤخر کرے دونوں صورتوں کے اندر دو طلاق واقع ہوں گی دو طلاق واقع ہوں گی جبکہ امام اعظم ان کی امام اعظم ابو حنیفر احمد دلیل کا بہت پیارا جواب دیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کب انکار کیا ہے کہتے ہیں کہ واو متلق جماعت کے لیے آتا ہے کہتے ہیں کہ واو متلق جماعت کے لیے آتا ہے لیکن مطلق جمع کے ساتھ ساتھ دو احتمال اور بھی ہیں جناب دو احتمال اور بھی ہے ایک ہے کہ واو مطلق جمع کے ساتھ ساتھ ایک احتمال یہ ہے کہ اتسال کے لیے آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ واو ترتیب کے لیے بھی آتا ہے واو اتیسال کے لیے بھی آتا ہے اور واو ترتیب کے لیے بھی آتا ہے اب اگر اتسال کے لیے واو کو مان لیں اگر واو کو اقتصاد کے لیے مانے تو بلا شبا کسی قسم کے کسی قسم کے شک کے بغیر دو طلاقیں واقع ہوں گی لیکن اگر واو کو ترتیب کے لیے مان لیں اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور آپ پڑھ چکی ہیں کہ وہ عورت جس کا نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہوئی ہو اس کے حق میں ایک طلاق ہی طلاق کے بائن ہے وہ ایک طلاق ہی سے بائنا ہو جاتی ہے ایک طلاق ہی سے وہ کیا ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ اچھا جی جب شوہر نے فوری طلاق دی جب شوہر نے کیا دیجی؟ فور... فوری طلاق دی لہذا متلک جماع کے لیے ہونے میں تو احتمال موجود ہے اور اتنا طے ہے کہ احتمال کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی اتنا تو یہ بات تو پکی ہے نا جب تک احتمال ہے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہو سکتی اس لیے جب شرط کو مقدم کیا تو اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق کیا ہوگی نہیں؟ واقع ہوگی ہاں جب شرط کو موخر لے کر آئے تو اس وقت دو ہوگی کیونکہ شرط کے موخر ہونے کی وجہ سے شروع والا جو کلام ہے شروع والا جو کلام ہے یعنی انتمال واحد واحد وہ شروع والا اس نے کلام موقوف کر دیا شرط کے پائے جانے پر اس کو معلق کر دیا شرط کے پائے جانے پر شرط کے وجود پر جب شرط پائی گئی تو ایک ساتھ دونوں طلاق واقع ہوں گی ایک ساتھ دونوں طلاق واقعیں ہوں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک واقعہ اور ایک واقعہ نہ ہو بخلا دوسری صورت کے جس کے اندر اس نے شرط کو مقدم رکھا, رکھا تھا کیونکہ وہاں واو کے اندر اختیار تھا وہاں واو کے اندر کیا تھا احتمال تھا وہاں ایک تو کیا ہو سکتی تھی اور دوسری نہیں احتمال کی وجہ سے اس کی وجہ سے جی احتمال کی وجہ سے آ رہی بات سمجھ جی؟ اب دیکھیں فن مارے لہما صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان ہر فل واوی جمع مطلق واو کا جو حرف ہے وہ مطلق جماعت کے لیے مطلق کس کے لیے جمع کے لیے جم لہذا یہ ساری کی ساری پوری کی پوری اکٹھی طلاقیں کیا ہوئی ہیں معلق ہوئی ہیں شرط کے ساتھ اکٹی طلاق کیا ہوئی ہے معلق ہوئی کما اسی طرح جس طرح کے اضاء نسال سنتیں جب سنتین کا لفظ لے ہے او اخر شرطا یا وہ شرط کو کیا اس جس طرح شرط کے موخر ہونے کی صورت میں دونوں واقعہ ہو رہی ہیں اسی طرح صورت میں بھی کیا ہوں گی جب شرط کو مقدر کیا تو دونوں واقع ہوں گی ودہ ہو جاتی امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ پر چیزوں کا احتمال رکھتا ہے اتصال کا اور ترتیب کا فعلا اعتبار اول لہٰذا اقتصاد والا اعتبار کرتے ہوئے تقاؤ انسان دو طلاقیں واقع ہوں گی والا اعتبار ثانی اور ترتیب والا اعتبار کرتے ہوئے لا لاطا واحدۃ ایک ہی طلاق و واقع ہوگی جس طرح فلاح واحد بشک جس طرح کے فوراً اس لفظ کے ساتھ طلاق دی جائے تو الزائد یقاء الواحد بشک شک کی وجہ سے ایک پر زائد, زائد طلاق واقع نہیں ہوتی ایک سے زائد طلاق واقع نہیں ہوتی ایک سے زائد ایک طور دیکھیں کما کے اوپر ہاشے لگا وہ میرے پاس کما کے اوپر دیکھیں کما ایزا نج... نجزہ والی جو صورتیں وہ کیسی بنے گی بی ان قالا اس کی صورت یہ بنے گی کہ انتی تارکوا واحدتا و واحدتا حیث لا یقعو لا واحدتا بالابتفاق تو اگر کسی نے فوراً طلاق دی اور جو کہا و واحد یعنی کہ اس کو پورے لفظ کہا تو اس صورت میں بھی شک کی شک کی وجہ سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ایک ہی طلاق واقع ہوگی دل اتفاق و اللہ عالم و بحقیق